ایک سو چرانوے اور آیت نمبر ستاون آیت نمبر ستاون میں بھوکو کافی سدور رحمت المنی اے لوگ تحقیق آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے سبحان ربی کربل عزت عما یسفون وسلام عال المرسلیم الحمد للہ رب العالمین حضراتے گرامی قادر اس طریقے سے درس قرآن کا سلسلہ ہم نے گزشتہ سال الباً اٹھائیس فروری کو شروع کیا تھا اور رمضان المبارک سے پہلے اس سلسلے کا اختتام ہوا وہ تقریباً چالیس کے قریب درسے قرآن تھے جو ہم نے دیے اور آپ میں سے اکثر حضرات نے اسے سنا لکھا ذہن میں رکھا ان چالیس درسوں میں ہمارا موضوع تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں الہ جس کا معنی ہم معبود کرتے ہیں یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں الہ بھی اور معبود بھی اور ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ عربی نہیں جانتے نہیں سمجھتے اس لیے ہمارے ہاں چونکہ معبود کا عبادت کا الہ کا صحیح علم نہیں ہوتا اس لیے ایک شخص ہمارے معاشرے میں لا اللہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نارے بھی لگاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے دیتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور عملی زندگی میں یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے یہ میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور اپنی کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے کے لیے مزاروں اور قبروں پہ دھکے کھاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور اوروں کو داتا گنج بخش دستگیر لجپال غریب نواز غوث اعظم یہ سب کچھ کہتا رہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بچارے نے الہ کا مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھا اگر یہ الہ کا اور معبود کا اور عبادت کا مفہوم سمجھتا تو یہ سارے کام جو میں نے گنے ہیں یہ صرف اور صرف کس کے لیے کرتا اللہ تو یہ ہم نے چالیس درسوں میں مسئلہ الہ بیان کیا اس کی کیسٹیں موجود ہیں ترتیب وار اگر کسی کو شوق ہو سمجھنا چاہتا ہو تو وہ انہیں لے سکتا ہے سن کے مسئلہ الہہ سمجھ سکتا ہے میرا دل بھی یہ تھا اور یہاں کے ہمارے دوست اور بھائی ان کا تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ مغرب کے بعد ہر جمعے کو جو درس ہوتا ہے یہ آئندہ جامعہ مسجد بلاک نمبر اٹھارہ میں ہو میرا دل اس لیے تھا کہ یہ مسجد ہماری بنیاد ہے یہ مسجد ہماری پہچان ہے یہ مسجد ہماری اصل ہے یہ مسجد ہماری جڑ ہے اور سرگودا میں ہم جتنے مواحد لوگ رہتے ہیں یقین جانیے کہ یہ مسجد ان مواہدوں کے لیے بنسبت ماں کے ہیں یہ مسجد ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے سرگودا شہر میں توحید و سنت کا گلشن اسی مسجد سے کھلا پھلا پھولا اور پھر اس کی شاخیں پورے شہر میں پھیلتی چلی گئیں میرے والد مرحوم نے سن انیس سو ستاون اور اٹھاون میں یہاں خطابت شروع کی توحید بیان کرنی شروع کی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور آپ لوگ جو توحید کو مان گئے شرک سے بچ گئے اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں مجھے آ منظر دیکھ کے بہت پیچھے ماضی میں وہ منظر یاد آ رہے ہیں جب اسی جگہ پہ جہاں میں بیٹھا ہوں ان ستونوں سے بھی ارلی طرف ایک چھپر سا ہوتا تھا اور اس کے اندر بمشکل تین صفیں آتی تھیں چھت کی چھت بھی اس کی بہت نیچی سی تھی اس چھپر میں والد مرحوم جمعہ کا خطبہ دیتے اور درس قرآن دیتے آپ میں سے جن لوگوں نے وہ درس قرآن سنا تو رمضان المبارک کا جو درس قرآن ہوتا تھا اس درس قرآن میں وہ ساری جگہ جو ہے وہ کھچا کھچ خچ بھری ہوئی ہوتی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چھپر کے جو دروازے تھے ان میں کباڑ نہیں تھے سردیوں کے زمانے میں وہاں دریاں لحاف لٹکا دیتے تھے سردی سے بچنے کے لیے رمضان المبارک بھی اس زمانے میں سردیوں میں آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ والد مرحوم جب درس دیتے تھے انہیں گھڑی باندھنے کی عادت نہیں تھی تو وہ ٹائم کے پابند نہیں ہوتے تھے کہ پچیس منٹ دینا ہے یا آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ وہ ان دروازوں کے سامنے جو غلاف لٹکے ہوئے ہوتے اس میں سے روشنی کی کرنے جب وہ دیکھتے یا سورج کی کرنے جب وہ دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے تو وہ درخت ختم کرتے تو آپ سن کے یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جو درخت سننے والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس دروازے پہ جو لحاف لٹکے ہوئے ہیں انہیں اچھی طرح دروازوں کے ساتھ بند کرو تاکہ مولانا کو وقت کا احساس نہ ہو اور یہ درخت دیتے بڑا تعجب سا ہوتا ہے کہ آج ہم درخت دیتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے وہ کس وقت یہ جان چھوڑتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور اس زمانے میں پتنی کس کا اثر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درخت دیتے رہیں اور ہم درخت سنتے ہیں اب تو اٹھارہ بلاد کی مسجد کے جو ہمارے حضرات ہیں ایک بجے نماز جمعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں اور اس زمانے میں جو آپ حضرات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جمعے میں کیا وقت ہو جایا کرتا تھا کبھی تین بجتے تھے کبھی پونے تین بجتے تھے اور اکثر پونے تین تین بجے جمعہ ہوتا تھا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹے جمعے کا خطبہ ہوتا رہتا تھا لیکن کسی شخص کو وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا میں یہ چاہوں گا کہ یہ سلسلہ اپنی اس اصل میں اپنی اس بنیاد میں اپنی اس جڑ میں اپنے اس مرکز میں اپنی اس پہچان میں جو ہم نے شروع کیا ہے آج اللہ کرے اس میں وہی اثر پیدا ہو آپ میں وہی شوق پیدا ہو یہ بہاریں پھر ایک دفعہ ہم دیکھیں لوگ شوق سے اس میں شامل ہوں اور اللہ تعالی مرنے کے بعد اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے اس سے بھی ہمیں نواز دیں یہ درس قرآن قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سمجھنا اور سمجھانا سننا اور سنانا حقیقت یہ ہے اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ جتنے انعامات اور جتنی نعمتیں اور جتنے احسان اللہ کے انسانوں پہ ہوئے ہیں اور مسلمانوں پہ ہوئے ہیں ان میں کچھ انعام ظاہری ہیں جس میں ہمارا وجود ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا ناک ہماری زبان ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارا ہاتھ ہمارے پاؤں یہ ظاہری انعام ہے اس کے علاوہ کچھ انعام ہیں یہ بچھی ہوئی زمین بغیر ستونوں کے آسمان آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنا پانی پہ زمین کو ٹھہرانا اور ہلتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دینا یہ نباتات اور یہ جمادات یہ کھانے پینے کے اسباب یہ چاند کی ضیا پاشیاں یہ سورج کی آتشی کرنے یہ ستاروں کا جگ مگانا یہ پھول اور یہ پھل اور یہ گلشن اور یہ کھانے پینے کا سامان اور یہ حیوانات یہ سارے انعامات ہیں جو اللہ تعالی نے ہم پہ کیے ظاہری جسمانی اس کے علاوہ انعامات ہیں اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اللہ تعالی نے ہمیں جو نبی عطا کیے وہ سید الانبیاء ہیں افضل الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء ہیں شفیع المزنبین ہیں رحمت اللہ امین ہے حوض کوسر کے وہ ساکی ہیں روز معاشر کے وہ شافی نبی اللہ نے ایسے عطا کیے یہ روحانی انعامات ہیں باطنی انعامات ہیں لیکن آپ یقین جانیے کہ جتنے انعامات اور جتنے احسانات اور جتنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہم پہ کی ہیں ان تمام انعامات اور تمام نعمتوں میں سب سے اعلی اور سب سے افضل اور سب سے اونچی نعمت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یہ ذہن میں بات رکھیے اللہ کا قرآن سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہے یہ عظیم بھی ہے یہ کتاب عظیم بھی ہے اور جتنی یہ کتاب عظیم ہے اتنی اعوذ باللہ من اس کا بھی ٹھکانہ کوئی نہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو اس امت نے ظلم کیا یہ کتاب جتنی مظلوم بنی اس امت میں اس کا بھی ٹھکانہ کوئی نہیں میں اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی شان کے لیے نبی پاک کی حدیث کے حوالے دوں تو وقت اتنا قلیل ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت پیش کروں میرے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا آپ اس سے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کریں گے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ قرآن کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ قرآن تو عظیم ہے ہی یہ تو بلند ہے ہی لیکن یہ اتنا عظیم ہے کہ جس چیز کو اس قرآن سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی عظیم بن گئی اس کی عظمت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں اس قرآن سے نسبت ہو گئی جس چیز کو وہ چیز اس نسبت کی وجہ سے عظیم ہو گئی جس رات میں یہ قرآن اترا اس رات کے بارے میں قرآن نے کہا لئی القدر خیر من الف شاہرن جس مہینے میں یہ قرآن اترا اس کے متعلق فرمایا شہر رمضان اللہ انزل دل افیل قرآن حدلات وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا اس مہینے کو تمام سال کا دل قرار دیا اللہ تعالی نے جس رات میں اتری وہ رات سب راتوں سے آلا جس مہینے میں اتری وہ مہینہ سب مہینوں سے آلا اور یہ قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر تمام شہروں سے آلہ مکے کا کوئی مقابلہ نہیں مدینے کا کوئی مقابلہ نہیں جس شہر میں اترا وہ شہر سارے شہروں سے آلہ بن گیا اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر زمین پہ آیا وہ فرشتہ سید الملائکہ بن گیا وہ تمام ملائکہ کا سردار بن گیا تمام ملائکہ کے سے عظیم ہو گیا اور جس نبی پر یہ قرآن اتارا گیا اس نبی کے مقام کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میراج والی رات اللہ نے اس نبی کے وجود کو بلندی کے اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام پہ جبریل امین کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا جہاں حضرت موسا کی روح کبھی نہیں پہنچی جہاں جب کا خیال کبھی نہیں پہنچا جہاں جب کے پر جلتے ہیں اللہ نے اس نبی کے وجود کو وہاں تک پہنچایا جس نبی پر یہ قرآن اتارا گیا وہ نبی ساری کائنات سے کیا ہو گیا اعلیٰ ہو گیا اور جس امت کو یہ قرآن ملا اس کے بارے میں کہا گیا کنتم تم امتن اخرجت لنات تم بہترین امت ہو جس امت پہ یہ قرآن اتارا گیا وہ امت تمام امتوں سے اعلی ہو گئی جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلی ہو گیا جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات تمام راتوں سے اعلی ہو گئی جس شہر میں یہ قرآن اترا وہ شہر تمام شہروں سے اعلی ہو گیا جس ہستی پہ یہ قرآن اترا وہ ہستی تمام ہستیوں سے اعلی ہو گئی ارے یہ تو زمین کی بات تھی شہروں کی بات تھی شخصیت کی بات تھی فرشتے کی بات تھی یہ تو راتوں کی بات تھی یہ تو دن کی بات تھی اگر آپ نے کبھی غور کبھی فکر کبھی تدبر کیا ہو تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہ جس کپڑے میں اس قرآن کو ہم لپیٹ کے اس کپڑے کو غلاف بناتے ہیں وہ سب سے سستا کپڑا سوتی کپڑا کھدر لا جس غلاف میں یہ قرآن آپ لپیٹتے ہیں اس غلاف کے برابر میں ریشمی کپڑے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ریشمی کپڑے پڑے ہوتے ہیں آپ پاؤں کے نیچے روند دیتی ہیں ریشمی کپڑوں کو آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیتی ہیں لیکن جو کپڑا قرآن کی جلت کے اوپر چڑھ گیا ہے کبھی اس کو بھی پاؤں کے نیچے روندا ہے نہیں روندا ہے اس لیے اس گلاف کا مقام بھی آلہ ہو گیا کیوں اس کپڑے کو نسبت ہو گئی ہے کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ پھر دیکھیے یہ قرآن ہے آپ کے سامنے کھلے ہوئے یہ اخباری کاغذ پہ یہ قرآن چھپا ہوا ہے نیوز پیپر ہے اخباری کاغذ ہے کوئی قیمتی کاغذ نہیں ہے یہ اس کے مقابلے میں ایک آرٹ پیپر ہے ایک قیمتی کاغذ ہے اس کاغذ پہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے وہ کاغذ ہم نے دیکھا ہے گلیوں میں رلتے ہوئے پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے اور نالیوں میں بہتے ہوئے ردی کی ٹوکریوں میں پڑا ہوا وہ کاغذ وہ بہترین کاغذ ہم نے دیکھا ہے لیکن نیوز پیپر پر اخباری کاغذ پہ جب قرآن کی آیت چھپ گئی ہے تو یہ کاغذ جو ہے تمام کاغذوں سے آنا ہوگا یہ کاغذ تمام کاغذوں سے آلہ ہو گیا وہ کپڑا تمام کپڑوں سے آلہ ہو گیا تو پھر آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کبھی تدبر نہیں کیا میری اس بات کو ذرا غور سے سننا یہ ساری بات اگر آپ تسلیم کرتے ہیں آپ, آپ کا دل تسلیم کرتا ہے آپ کا دماغ تسلیم کرتا ہے کہ جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ سب سے آلہ ہو گئی سب سے افضل ہو گئی سب سے اونچی ہو گئی کپڑے کو نسبت ہو گئی وہ کپڑا آلہ ہو گیا کاغذ کو نسبت ہو گئی وہ کاغذ آلہ ہو گیا شخصیت کو نسبت ہو گئی وہ شخصیت آلہ ہو گئی اگر یہ حقیقت ہے اور یقین حقیقت ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کر لیجیے کہ جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بھی سب سے اعلی ہے <سلام> وہ بھی سب سے اعلی ہے وہ بھی سب سے افضل ہیں. آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل پیش کیجیے دلیل ایسی پیش کروں گا جو آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ کبھی نہیں دی نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم منت اللہ مل و اللہ خیر اے میری امت کے لوگوں تم میں سے بہترین کون ہے تم میں سے بہترین کون ہے کوٹھیوں کا مالک تم میں سے بہترین کون ہے مربوں کا مالک تم میں سے بہترین کون ہے ملوں کا مالک تم میں سے بہترین کون ہے کوئی برسٹر تم میں سے بہترین کون ہے کوئی جج ڈپٹی کمشنر کمشنر کوئی وزیر کوئی وزیر کوئی, وزیر آزم، کوئی صدر کوئی بادشاہ فرمایا نہیں کتان نہیں خیر من تعلم قرآن و میری امت میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہترین ہے بہترین ہے نا توجہ ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بہترین ہے نا تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو ایک دس نیکیاں ملتی ہیں آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں کہتا ہوں الف الگ لفظ ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو تیس نیکیاں دیتا ہے تیس نیکیاں اللہ اس کے کھاتے میں لکھتا ہے لیکن آگے سنیے جو جملہ آگے سننے والا ہے یہ ہے محبت قرآن پڑھنے والا رب کا محبوب ہو گیا ہے قرآن پڑھنے والا رب کا پیارا ہو گیا ہے روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان بڑی ستھری ہے زبان بڑی صاف ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں دیتا ہوں اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس کی زبان توتلی ہے اس کی زبان اٹکتی ہے وہ اڑتا ہے وہ صاف نہیں پڑھ سکتا اور پڑتا ہے نبی پاک نے فرمایا جو اڑ اڑ کے پڑتا ہے اللہ اسے دگنا اجر دیتا ہے جو صاف پڑتا ہے اللہ اسے اکیرا اجر دیتا ہے جو اڑ اڑ کے پڑتا ہے زبان اس کی اتلا اتلاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنی اجر سے نوازتے ہیں کیوں قرآن پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہو گیا ہے قرآن پڑھنے والا اللہ کا پیارا ہو گیا ہے قرآن پڑھنے والا سب میں سے بہترین ہو گیا ہے اور جب وہ بہترین ہوا ہے تو اللہ تعالی نے اس پر اپنے انعامات کی بارش کر دی ہم بھی آج سے یہ تعلق والے بات سے جوڑ رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ تعلق جڑا رہے ہمارا جو ہم یہ جوڑنا چاہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد ایک گھنٹہ ہم اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں آٹھ دن ہم دنیا کے کام کریں گے آٹھ دن رات ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہیں گے ایک دن اور دن کا ایک گھنٹہ آٹھ دنوں کے بعد آج آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آٹھ دنوں میں ہم نے ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرنا ہے اللہ کے قرآن کو دینا ہے تاکہ کل مریں اور اللہ تعالیٰ پوچھے کیا کرتے رہے ہو تو یہی کہنا کہ دکان پہ بیٹھے تھے مر گئے تھے وہاں دکان سے اٹھ کے آئے رات کو دس بجے گھر آتے تھے صبح پھر نکل جاتے تھے ملازمت کیا کرتے تھے مولا آٹھ دن یہی کام کرتے رہے نہیں اتنے کہنے کے قابل تو بن جاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا کرتے رہے ہو تو کہنا مولا اولاد کے لیے دولت کے کمانے کے دھندے بھی کرتے رہے تھے لیکن آٹھ دن کے بعد ایک گھنٹہ تیرے قرآن کے لیے بھی وقف کیا تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے وقف کیا تھا یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے اللہ اکبر عرب کے لوگ اپنے سوا سب کو عجم کہتے ہیں ہم عرب باقی عجم عجم کا مینا کیا ہے گونگا اجم بینا گونگا عرب کے لوگ کہتے تھے یہ سب گونگے ہیں یہ ہند کے لوگ جو ہیں یہ عرب کے باہر کے لوگ جو ہیں یہ گونگے ہیں ان کے پاس کون سی زبان ہے نہ یہ شعر و شاعری کر سکتی ہیں نہ انہیں انہ ادب کا علم ہے نہ انہیں پڑھنے کا پتہ ہے یہ گونگے لوگ ہیں ہم عرب کے لوگ جو ہیں بولنے والے ہیں شعر و شاعری کے ماہر ہیں آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ ان کے چھ سال کی بچیاں جو تھیں وہ ایک وقت میں کھڑے ہو کے سو سو شیر پڑھ دیا کرتی تھی ان کی بچیاں ان کی بچیاں ایک ایک وقت میں سو سو شیر کہہ دیتی تھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے شیر میں آپ ادب دیکھیں ان کا آپ خدا کی قسم حیران ہو جائیں کہ یہ کیا بول بولتی ہیں نبی پاس جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور روزانہ مدینے کے لوگ باہر نکل کے استقبال کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کو دیر ہو جاتی ہے آپ نہیں پہنچتے ایک دن جو آپ پہنچے ہیں مدینے کے قریب اور مدینے کے انسار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا شیر اور وہ بچیاں کہتی ہیں تالال بدرو من سنی یا تل بدائی وجب شکرو علینا ماد آلاہ اس میں دیکھیے ادب کتنا ہے اس میں دیکھیے فساحت کتنی ہے اس میں دیکھیے بلاغت کتنی ہے اس میں دیکھیے نبی پاک کی تعریف کس رنگ میں کی گئی ہے بچیاں کہتی ہیں تلال بدرو علینا ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک انسان ہے محمد وہ ایک آدمی ہے محمد وہ مکے میں رہتا ہے اس پر نبوت اتری ہے اور وہی اس پر اترتی ہے ہمیں تو کہا گیا تھا کہ وہ ایک انسان ہے تلال بدرو علینا لیکن یہ جب سامنے آیا ہے یہ تو محسوس ہوتا ہے جیسے چودویں کا چاند آسمان سے زمین پہ اتر آیا تالا البرو علینا یہ چودویں کا چاند ہم پہ تلو ہو گیا ہے بدا کی گھاٹیوں سے یہ چاند باہر نکلا ہے بجب شکرو علینا مادا علی اللہ دائی جب تک یہ اللہ کی طرف بلانے والا یہ نبی موجود ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کی فضاحت آپ دیکھیں ان کی بلاغت آپ دیکھیں عرب کے لوگ جو اپنی زبان میں ناز کرنے والے تھے اور اپنے سوا سب کو عجم کہتے ہیں گونگا سمجھتے ہیں ان کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے لبید شاعر کا نام ہے لبید اس لبید کی شاعری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عرب کے تمام شاعروں نے اس کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کیا سیدہ کیا اس کو اس کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اتنا بڑا شاعر عرب کا لبید جو سارے عرب کا مشہور شاعر ہے چنانچے اللہ تعالی نے اسے ایمان کی توفیق دے دی یہ مسلمان ہو گیا نبی پاک کا صحابی بن گیا اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس نے شعر کہنے ختم کر دیے شاعری کو تلاقے دے دی اس کے بعد شعر نہیں کہتا کسی نے کہا لبیت تم اتنے اچھے شاعر تم اتنے عظیم شاعر اور تم نے شیر کہنے چھوڑ دیے لبیت کہتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد شیر کہنے پہ دلی نہیں کرتا ہے. بادل قرآن لبید کہتا ہے آبادل قرآن قرآن کے بعد پھر شیر کے لوگ جو تھے وہ حرم کے چمڑے پر سونے کے پانی سے اپنے شیر لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا کرتے تھے بڑا شاعر جو تھا وہ آتا سارے شعروں کو پڑھتا چلا جاتا کسی کو پہلا نمبر کسی کو دوسرا نمبر کسی کو تیسرا نمبر کسی کو چوتھا نمبر دیتا چلا جاتا ان شاعروں کے جو شعر ہیں سبا معلّہ کے نام پر وہ آج تک ہماری درخت کی کتاب میں شامل ہیں نصاب میں شامل ہیں ہمارے طالب علم انہیں پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے جب نبی پاک پر سورت کوثر اتری ایک صحابی نے سورت کوثر کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لکھا ان شاعروں شعروں کے درمیان جو بڑے بڑے شاعروں نے لکھے تھے وہ لٹکا دیا وہ بڑا شاعر آیا وہ پڑھتا پڑھتا جب سورت کوسر پہ پہنچا آتو انا آ تو اینا کلکسر فسل ربی کا ون ہر ان شانیہ کا حول. یہ صرف لفظ نہیں ہے ان کے اندر جھانک کے دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ محاورہ ایجاد کیا تھا کہ کوزے سمندر کو کوزے میں بند کرنا بند کرنا پتا نہیں اس نے یہ محاورہ کس لیے ایجاد کیا لیکن یہ محاورہ سورت کوثر پہ سو فیصد پھٹ ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے مضامین سورت کوثر میں بند کر دیے جو تیس باروں میں بیان کیا وہ سورت کوثر میں بیان کیا جو تیس باروں میں مضامین بخیرے وہ سورت کوثر میں بیان کیے آپ یہ قرآن پڑھیں گے ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو یہ پتا چلتا چلا جائے گا قرآن پاک میں کل تین مضمون اللہ نے بیان کیے ہیں سارے قرآن پاک میں چوتھی کوئی بات قرآن پاک میں نہیں ہے تین باتیں اللہ نے پورے قرآن پاک میں بیان کی ہیں پہلی بات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے مقام محمد الرسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم دوسری بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری بات قرآن نے بیان کی ہے انجام محمد الرسول اللہ مقام محمد پیغام محمد انجام محمد تین باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اور ان تین باتوں کو اللہ نے سورت کوسر کی تین آتوں میں بیان کیا مقام محمد کو بیان کیا انا آت وا کل کوسر میں اور پیغام محمد کو بیان کیا فصل لے لے ربک ون ہر نماز پڑھ کس کے لیے رب کے لیے سجدہ کر کس کے لیے رب کے لیے ون ہر قربانی کر کس کے لیے رب کے لیے مالی عبادت کر کس کے لیے رب کے لیے نظر نیاز دے کس کے لیے رب کے لیے یہ پیغام محمد ہے اور انجام محمد اس کو بیان کیا ان نشانیہ کا حول کہ ہم تیرے دشمن کو زلیل و خوار کر دیں گے ہم تیرے دشمن کو ابتر بنا دیں گے اس کو مکتو نسل بنا دیں گے اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے نام کو باقی رکھیں گے اس سورت کے لفظوں میں اور اس کے معنی میں اور اس کے مضامین میں جو فصاحت پیان ہوئی ہے اس شاعر آیا اس نے دیکھا ایک دفعہ پڑھا دوسری دفعہ پڑھا تیسری دفعہ پڑھا، چوتھی دفعہ پڑھا، پھر قلم نکالی اور اس صورت کے نیچے لکھتا ہے ان آتنا کل کو سر فصل ربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوازا کلام البشر مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا جانتا تھا نا زبان دان تھا نا عربی دان تھا جانتا تھا کہ یہ کلام یہ کسی انسان کا کیسے ہو سکتا ہے کہتا ہے واللہ ما ماحذا کلام البشر یہ کسی بشر کا اور یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں ہو سکتا اسی لیے قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے اللہ اکبر چیلنج کیا قرآن پاک نے اپنے مخالفین کو اور ان مخالفین کو چیلنج کیا جنہوں نے آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی جنہوں نے آپ کے نیچے کانٹے بچھائے جنہوں نے آپ کو پتھروں پہ گھسیٹا جنہوں نے آپ کو پتھر مارے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدر لڑی لڑی خندق لڑی خیبر لڑی ہنین لڑی جن لوگوں نے آپ کے آپ کی مخالفت کی آپ کو شاعر شاہر دیوانہ مجنون کہا جنہوں نے مخالفت کے تومار مار باندھے اور کوئی کثر آپ کو ضد کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑی نہیں ہے ہر ہر انہوں نے استعمال کیا آپ کی مخالفت میں اللہ تعالی قرآن پاک میں ان سارے مخالفین کو چیلنج کرتی ہیں اور تم عربی بھی ہو تم مکے کے رہنے والے بھی ہو تم لکھنا بھی جانتے ہو تم پڑھنا بھی جانتے ہو اور میرا محمد تو لکھنا بھی نہیں جانتا میرا محمد تو پڑھنا بھی نہیں جانتا میرے محمد کو تو اپنا نام لکھا ہوا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ محمد کہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قلم کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا ما کن تتدری مل کتاب کو تو پتا بھی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے لکھنا کیا ہوتا ہے قلم کیا ہوتی ہے آپ کو کوئی علم نہیں تھا مکے کے لوگوں تمہارے پاس علم بھی ہے تمہارے پاس کتابت بھی ہے تمہارے پاس کتابیں بھی ہیں تمہارے پاس علم بھی ہے تمہارے پاس شعر و شاعری بھی ہے تم فصیح و بلیغ بھی اپنے آپ کو کہتے ہو میرے نبی نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اس کے باوجود یہ قرآن پیش کرتا ہے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ نبی خود بنا کے لے آتا ہے تم بھی اس جیسی یہ ایک صورت بنا کے لے پھر آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا کسی نے اس چیلنج کو مانا قبول ہر ہربا مخالفت کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ ضد کرنا چاہتے کہہ سکتے تھے ہم لے آتے ہیں لیکن وہ اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی پیش ہو نہیں کر سکے اس جیسی فساد والی کتاب مضامین کی ندرت سبحان اللہ ذرا نکالیے ایک جگہ میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہوں گا بارہ ہے بھائی ہوں انتیسواں ہاں جی سورت کا نام ہے سورت قیامت اور سفا نمبر ہے پانچ سو چوبیس سفر نمبر ہے پانچ سو چوبیس سورت کا نام ہے سورت قیامت پارہ ہے انتیسواں مل گئی جی پانچ سو چوبیس کہاں سے شروع ہو رہی سورت کا نام بتا رہا ہے کہ اس میں ذکر کس کا ہوگا قیامت کا سورت کا نام بتا رہا ہے کہ سورت قیامت اس میں قیامت کا ذکر اور تذکرہ چلے گا شروع بھی اللہ کرتے ہیں لا اقسم و بے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم و بن نفس اللواما. میں قسم کھاتا ہوں اس جان کی جو ملامت کرنے والی ہے سب ال انسان و اللہ کیا کافر انسان یہ سمجھتا ہے اللہ نجمہ کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے کیا کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اسے کھڑا نہیں کریں گے کافر کہتے تھے نا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم زندہ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایا سب ال کیا انسان یہ سمجھتا ہے ال نجماضام کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے بلا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں بلکہ کادرینا اللہ قادر ہے اللہ انسویہ بنانا کہ ہم برابر کر دیں اس کے پورے پورے ہڈیاں جمع کرنی تو اپنی جگہ پہ رہ گئے یہ انگلیوں کے پورے بھی اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر دیں گے ہم اکٹھا کریں گے ہم انہیں جمع کریں گے ہم پورے پورے جمع کر لیں گے بل یرید ال انسان الفجراما ذرا نیچے چلے جائیے یسل و یان یوملکی و یقول ال انسان المفر جب سورج بے نور ہو جائے گا جب چاند کی روشنی کھینچ لی جائے گی اس دن انسان کہے گا ہائے کوئی بھاگنے کی جگہ کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں الا رب کا یوم ادن المستکر آج تو ٹھکانہ ملے گا تو کس کے سامنے رب کے سامنے آج رب کے سامنے تم نے آنا ہے وہاں تمہیں ٹھکانہ ملنا ہے جنبول انسان بما قدمہ آخر اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا بلل انسان والا نفسی بصیرہ ولو الکا ماضی اس میں کس کا بیان ہوا جی قیامت کا قیامت آئے گی پورے پورے اکٹھے کریں گے تمہاری ہڈیاں جمع کریں گے پورے, پورے جمع کر لیں گے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے قیامت آئے گی یہ ذکر کر لیا اور اب آگے پڑھیے قرآن کیا کہتا ہے لا تو ہر رک بھی ہی لسانک میرے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں لتا یا بے تاکہ آپ جلدی کریں زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی کریں مطلب کیا تھا جب جبریل امین وہی لے کے آتا نا اور جبریل امین قرآن پڑھتا تو نبی پاک ساتھ ساتھ پڑھتے کیوں کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی جملہ رہ نہ جائے کوئی حرف رہ نہ جائے کوئی آیت رہ نہ جائے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اب ایک جبریل کا سننا اس کے ساتھ اپنا پڑھنا تو نبی پاک کو اس میں دقت ہوتی تھی مشقت ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جب جبریل پڑھ رہا ہونا تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں انا لینا جمع ہو اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری آپ کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ کوئی آیت رہ نہ جائے آپ کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ کوئی لفظ رہنا جائے آپ کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ کوئی حرف رہنا جائے میں جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھوں نہیں پڑھنا میرے پیغمبر لا تو ہر رکت لسانک لیتا جلا بے ان النا جمع اس قرآن کا جمع کرنا تیرے سینے میں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے وہ اور اس قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے جمع کریں گے آپ کے سینے میں فیضا کرانا ہو ختب جب جبریل قرآن پڑھے آپ اس کی پیروی کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں سما علینا بیا نا اور پھر اس قرآن کا آپ کی زبان سے بیان کروانا یہ بھی ہماری دمت ہے ہم, ہم آپ کی زبان سے بیان بھی کروائیں گے آگے پڑھیے جی کلا بل تو ہے بول آج بلکہ تم پسند کرتے ہو آجلا دنیا کی زندگی کو بتا درون اور تم چھوڑتے ہو آخرت کی زندگی کو وجو ہوئی یوں میں اس دن کئی چہرے جو ہوں گے وہ اچھے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے کئی چہرے جو ہوں گے وہ برے ہوں گے اب پھر کس کا ذکر شروع ہو گیا قیامت درمیان میں صرف چار ایسے آئی ہیں لا تو ہر لسانک آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی نہ پڑھا کریں جبریل پڑھے تو چپ رہے اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے ہم جمع کریں گے یہ چار ایسے ذکر کر کے پھر قیامت شروع میں قیامت پھر قیامت میرا سوال آپ سے یہ ہے آج بھی کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے مصنف کوئی تو اس کی کتاب کے لفظوں میں اور مضامین میں تسلسل ربط جوڑ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کی کتاب کیا تھی قیامت کا ذکر کر رہے تھے درمیان میں چار ایتوں میں کہا میرے پیغمبر آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کر دیں گے اس کا کیا تعلق ہے آخرت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے قیامت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, کے کیا تعلق ہے آخرت کے ساتھ قبر کے ساتھ قیامت کے ساتھ بظاہر تو اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ خدا کی کتاب ہے یہی اس کی خساعت ہے یہی اس کی بلاغت ہے یہی اس کی ندرت ہے یہی اس میں مزہ ہے یہی اس کے سمجھنے میں لطف ہے میں اب سمجھاتا ہوں کہ اس کا تعلق چار آیتوں کا کتنا ہے ان پہلی آتوں کے ساتھ پہلی آیتوں میں کہا گیا میرے پیغمبر کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کے پورے پورے کو کیا کر دیں اکٹھا کر دیں پورے پورے کو جمع کر دیں ذرہ ذرہ اس کا اکٹھا کریں پٹھے اور ہڈیاں اور گوشت اس کا جمع کر دیں یہ پہلے فرمایا پھر فرمایا میرے پیغمبر آپ جیل کے ساتھ جلدی جلدی مت پڑا کریں اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم جمع کریں گے اصل میں اللہ اپنے نبی کو یہی بات بتانا چاہتے تھے کہ تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے کوئی آیت رہ نہ جائے کوئی حرف رہ نہ جائے کوئی چیز رہ نہ جائے میرے پیغمبر اس خیال کو دل سے نکال دے کیا تیرا سو فیصد یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم مردوں کو اکٹھا کریں گے ہم ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے ہم در کو اکٹھا کریں گے ہم پورے پورے کو اکٹھا کریں گے ہے نا یقین میرے پیغمبر آپ کا ہاں میرے مولا میرا یقین ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو رب قیامت کے دن مردوں کے پورے پورے جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے کہنا یہ سر جو قیامت کے دن مردوں کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ ریزے جوڑ سکتا ہے وہ ہڈیاں جوڑ سکتا ہے وہ رب تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے تیرے سینے میں قرآن بھی اتار سکتا ہے تیرے سینے میں قرآن کو اکٹھا کر سکتا ہے تو یہ قرآن کی فساد ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے یہ اس کی ندرت ہے بڑا عجیب انداز ہے اس قرآن پاک کا جب یہ اللہ کرے کہ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق بھی جائے مزہ تو پھر ہے نا پھر پتا چلے کہ قرآن کیسے چلتا ہے قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے قرآن کبھی آپ نے غور کیا قرآن کتنی سادہ سادہ سی باتیں کرتا ہے لیکن آپ نے اس پہ سوچا کبھی نہیں ہے قرآن حضرت عیسیٰ اور مریم کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے او عیسائیو کانا یا قرآن تام عیسا بھی روٹی کھاتا تھا مریم بھی روٹی کھاتی تھی مجھے بتائیے اس کا کیا مطلب عیسا روٹی کھاتا تھا مریم روٹی کھاتی تھی اللہ تعالی عیسائیوں کو کہنا چاہتی ہیں دراصل اللہ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے ہو تم مائی مریم کو حاجت روا مانتے ہو تم عیسا علیہ السلام کے سجدے کرتی ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کو نفع نقصان کا مالک سمجھتی ہو او پاگلو عیسا تو روٹی کا محتاج تھا مریم روٹی کی محتاج تھی جو روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے جو زمین کا محتاج ہوتا ہے وہ آسمان کا محتاج ہوتا ہے جو آسمان کا موتاج ہوتا ہے وہ بارش کا محتاج ہوتا ہے جو بارش کا محتاج ہوتا ہے وہ بادلوں کا محتاج ہوتا ہے اور جو غلے کا محتاج ہوتا ہے وہ پھر ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے جس سے وہ غلہ کاٹتا ہے اللہ تعالی بتانا عیسائیوں کو یہ چاہتی ہے کہ جو عیسا اور مائی مریم ایک روٹی کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں وہ مشکل کشاہ نہیں ہو سکتے مشکل کشا وہ ہے جسے کبھی بھوک نہیں لگتی یہ بتانا چاہتے تھے تو سادہ کے لفظوں میں بتا دیا کانا یا کولام کام کے عیسا اور مریم کیا کرتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے یہ ایک انداز ہے مثلاً ایک جگہ پہ اللہ تعالی سمجھانا چاہتی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ایک آدمی ہے جس کا ایک ایک نوکر ہے ایک غلام ہے ایک ملازم ہے جس کا ایک مالک ہے ایک ملازم ایک مالک اس کے مقابلے میں ایک اور ملازم ہے اس کے دو مالک ہیں اس کے تین مالک ہیں اللہ فرماتی ہیں بتاؤ کون سا نوکر اچھا ہے ایک مالک والا یا ڈھیر سارے مالکوں والا ظاہر بات ہے جواب یہی ہے کہ نوکر وہی بہتر ہے جو ایک مالک والا ہو دو مالکوں والا ایک مالک کہے گا میری جوتی پالش کر دوسرا کہے گا میرے لیے کھانا لے کے وہ کہے گا میرا یہ کام دوسرا کہے گا میرا یہ کام کا وہ دو مالکوں کے درمیان پیچھا رہے گا وہ اللہ فرماتی ہے جو نوکر ایک مالک کا ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو پھر مانو اس بات کو جو صرف ایک اللہ کو حاجت روا سمجھتی ہیں وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں جن کا ایک مالک ہے جن کا ایک داتا ہے جن کا ایک محبود ہے جن کا ایک مسود ہے جن کا ایک نافے ہے جن کا ایک زار ہے جن کا ایک موتی ہے جن کا ایک معنی ہے جن کا ایک حاجت روا ہے جن کا ایک مشکل کشا ہے پھر اللہ تعالی ایک جگہ پہ سمجھاتی ہیں سادی انداز میں اللہ فرماتی اچھا یہ بتاؤ تمہارا ایک نوکر ہو تمہارا ایک ملازم ہو تمہارا ایک سیز مین ہو وہ بچہ تھا تمہارے گھر میں آیا دکان پہ تم نے رکھ لیا وہ تمہارے گھر کا فرد بن گیا تم اسے کھلاتی ہو اسے پلاتی ہو اسے پیار کرتے ہو وہ تمہارا پیارا ملازم ہے اللہ فرماتی ہیں پیارے ملازم کو دکان آدھی بانٹ کے دیتے ہو پیارے ملازم کو آدھا کار کھانا بانٹ کے دیتے ہو پیارے ملازم کو آدھی زمین بانٹ کے دیتے ہو تُو میرا پیارا ہے آدھی دکان تیری آدھی میری آدھا کار کھانا تیرا آدھا میرا آدھی زمین تیری آدھی میری ظاہر بات ہے کہ کوئی مالک اپنے پیارے غلام کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرنا چاہتا اللہ فرماتی ہے تم اپنے پیارے ملازموں کو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرتی ہو میں بھی اپنے پیارے بندوں کو اپنی خطوں میں شریک نہیں کرتا کس طرح انداز بدل بدل کے سمجھایا لوگوں کے ذہن میں چوکے لگائے اللہ تعالیٰ نے انداز بدلے ہیں مثلا مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مشرقین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ فرشتوں کی بات کو رد نہیں کرتا ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں وہ فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں یعنی بیٹیوں کی طرح ہیں جس طرح باپ بیٹی کی بات نہیں رد کرتا اسی طرح رب ان کی بات نہیں رد کرتا اللہ نے اب جب ان کو جواب دیا تو وہ جواب سنیے اللہ تعالیٰ ایک جواب دیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب فرشتوں کو ہم پیدا کر رہے تھے تو مسبت موجود تھے تم دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں تم جو کہتے ہو کہ وہ میری بیٹیاں ہیں تو تم اس وقت موجود تھے تم دیکھ رہے تھے ایک جواب یہ دیا دوسرا جواب اللہ نے اس سے بھی عجیب دیا مشرقین مکہ جو تھے نا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے بیٹے کی پیدائش کو پسند کرتے تھے قرآن نے کہا اس کو بیٹے کی خوشخبری دی جائے وہ کھل اٹھتا ہے اور جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور نیچے چہرہ کر کے مبارک باد وصول ہو نہیں کرتا بیٹی کی پیدائش پہ غمگین ہوتا ہے بے ہی اسی طرح جس طرح آپ ہوتے ہیں یہ جاہلیت کا تصور ہے جو آج ہمارے اندر, ہے ہمارے اندر رائج ہو گیا ہے ہمارے اندر رائج ہے آج یہ تصور ورنہ میں آپ سب تمام ملیں گے بتائیے آپ کا مامو زاد ہو چچا زاد ہو بھائی ہو بہن ہو ایک بیٹی ہو جائے دوسری ہو جائے تیسری ہو جائے چوتھی ہو جائے پانچویں ہو جائے پانچویں بیٹی ہو گئی آپ گئے اس کے گھر میں کیا کہتے ہو مبارک ہو پانچ بیٹیاں ہو گیا کہتے ہو اللہ دی مرضی آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے یہ جاہلیت کا تصور ہے بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرنا جاہلیت کا تصور ہے اسلام نے جو تصور دیا وہ سنیے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے جس آدمی کے گھر میں تین بیٹیاں ہوئیں اور اس نے بیٹوں کی طرح ان سے محبت کی ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا اور اچھی جگہ رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کر دیں آپ نے فرمایا تین بچوں کو پالنے والا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا میرے ساتھ اسلام نے یہ تو عام میں سے جن کی تین بیٹیاں ہیں وہ تو یہ حدیث سن کے خوش ہوگا لیکن جن کی دو ہیں وہ کہیں گے ہم کہاں لیکن گھبرائیے نہیں آپ کا مسئلہ میری ماں آشا صدیقہ نے حل کر دیا حضرت آشا نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے انہیں بچوں کی طرح پالا بیٹوں کی طرح محبت کی اور تعلیم و تربیت کر کے اچھی جگہ نکال کر دیا نبی پاک نے فرمایا جس نے دو بچیوں کو پالا وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہو حضرت آشا سے جی کارز کرتی ہیں یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی اور اس نے پالا پوسا تربیت کی بچوں کی طرح چاہا نبی پاس نے فرمایا میری امت کی جی امتی کے جس گھر میں ایک بیٹی ہوئی نا قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ کھڑا کیا آگے سنیے با مر گیا بھائی بڑا ہے اس کی بہنیں چھوٹی, چھوٹی بہنیں بھائی نے بہنوں کو پالا پوسا ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا بیٹیوں کی طرح اپنی بہنوں کو پالا اس نے اور پھر اچھی جگہ رشتے دیکھ کر اس نے شادیاں کی آپ نے فرمایا تین بہنوں کی تربیت کرنے والا بھائی بھی قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا تھا اسلام نے یہ تھا بول مشرقی نے مکہ بیٹی کی پیدائش پہ گمگین ہوتے تھے چہرے اترتے تھے بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتے تھے بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب انہوں نے کہا نا فائشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالی نے جواب دیا اللہ نے فرمایا واہ تمہارا انصاف اپنے لیے بیٹے میرے لیے بیٹیاں اللہ نے یہ جواب یہ انداز اختیار کیے اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو میری باری آئی تو میری بیٹیاں بنا ڈالی تم نے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی انداز ہیں سمجھانے کے انداز ہیں بیان کرنے کے انداز ہیں اس میں بڑی سادگی ہے اس میں بڑے دلائل ہیں دلائل میں بڑی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ اس دلائل کی قوت کے ساتھ مشرقین کے سامنے اپنے دعوے کو پیش کرتے ہیں یہ سلسلہ تو ہم چلائیں گے آج تو میں نے یہ خاکہ سا پیش کیا اور تمحیدن یہ جملے آپ کے سامنے میں نے رکھے میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی یقیناً یہ چاہیں گے کہ آپ کا رشتہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے میں نے آج جمعے پہ بھی کہا آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا ایک گھنٹہ یہ جتنا بھی بیٹھیں گے آپ اسے یوں نہ سمجھیے کہ یہ فضول ہے یا ضائع گیا نو نو خدا گواہ ہے میرے سامنے قرآن ہے میں بابو لوں اور مسجد میں ہوں یہ جو آپ بیٹھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ قرآن کے سمجھنے کی مرنے کے بعد اللہ اس کا اتنا اجر دے گا کہ آپ دیکھ کر بھی خدا کی قسم حیران ہو جائے کس کا جر ہم نے کیا کیا یہ جو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور یہ جو لگاؤ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں آج دنوں میں صرف ایک گھنٹہ آ یہ فیصلہ کیجیے اپنے دلوں کے ساتھ ہاتھ تو میں نہیں اٹھاتا آپ سے گناہگار نہیں کرنا چاہتا لیکن فیصلہ ایک کیجئے اور وہ کیا کہ ہر جمعے کو مغرب کی نماز ہم نے اٹھارہ بلاک پڑنی اور ایک گھنٹہ جمعے کے دن مغرب کے بعد ہم نے اٹھارہ بلاک کی مسجد میں گزارنا ایک گھنٹہ لوگ شرک و بداس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں کتنی کوششیں کرتے ہیں ساری ساری رات شرک و بدعات کی ترویج کے لیے وہ اپنی بدعات کی ترویج کی مساجد میں گزارتے ہیں راتیں پوری رات گزارتے ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں مل بیٹھتے ہیں وہ, وہ لوگ اگر شرک و بدعات کی ترویج کے لیے ساری ساری رات اپنی مسجدوں میں گزار سکتے ہیں کیا آپ آٹھ دنوں کے بعد اللہ کی توحید کی اشاعت کے لیے ایک گھنٹہ وقف نہیں کر سکتے ایک گھنٹہ صرف اور دین کی ایک بات کا سمجھنا ایک بات کا سننا سمجھنا ایک ہزار مقبول نفلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے ایک ہزار نفل پڑے اور مقبول وہ ایک طرف اور دین کا مسئلہ سننا ایک طرف یہ جب آپ گھروں سے نکلیں گے اس دن انشاءاللہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے لیے ہم اللہ کا قرآن سننے جا رہے ہیں درس سننے جا رہے ہیں جب آپ نکلیں گے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے چاند بے نور ہو سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے اور سمندر راستے بدل سکتے ہیں تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر چل سکتی ہے محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ الح مجھے خدا کی قسم ایک سو ایک فیصد یقین ہے اپنے نبی کی ایک ایک بات پر نبی پاک نے فرمایا جو آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس جگہ پہ, پہ پہنچنے کے لیے جہاں اس نے علم طلب کرنا ہے اللہ کے فرشتے اس بندے کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. پر بچھاتے ہیں. اور جتنی دیر وہ اس میں مصروف رہتا ہے پڑھتا ہے آتا ہے اپنے گھر کو واپس پلٹتا ہے کائنات کی ہر چیز اس پڑھنے والے کی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں حتہ کے مچھلیاں سمندر میں کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں اس کی مغفرت اور بخش کی دعائیں مانگتے ہیں اور آگے سنیے آج عہد کر لیجئے بڑی عمر کے لوگ اور نوجوان سارے ہم نے قرآن پڑھنا ہے قرآن کا علم سیکھنا ہے ہم مطالب ہیں ہم پڑھنے والے ہیں ہم طالب علم ہیں علم کے طالب ہیں ہم عید کر لیجئے کیوں عد کروا رہا ہوں آپ سے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو طلب کرنے کے لیے جو آدمی ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ دوران تعلیم مر جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کرے گا شہیدوں کی جماعت میں اسے کھڑا کرے گا تو پھر آج ارادے گاندھی ہے کہ ہم علم کے طالب ہیں ہم قرآن کے علم کے طالب ہیں ہم تلاش کرنے والے ہیں ڈھونڈنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا مجھے یہ پتا ہے آپ سارے معاہدے توحید پرست ہیں آپ شرک سے دور رہنے والے لوگ ہیں ودا سے دور رہنے والے لوگ توحید ماننے والے لوگ ہیں لیکن آپ کی صرف یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ صرف توحید مان لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو لوگ غلط فہمیوں کی بنا پر بچارے شرک کی دل, دل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کوشش کر کے انہیں وہاں سے نکالیں اللہ کرے توحید کا میٹھا میوا انہیں بھی نسی وہ بھی یہ میوہ چکھیں یہ توحید کا تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں جس سکول میں آپ پڑھتے ہیں جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں جس دکان پہ آپ کام کرتے ہیں آپ ہیں اس کے لیے محنت کریں گے اس آواز کو آگے پہنچائیں گے اور لوگوں کو بھی اس درس میں لانے کی کوشش کریں گے اگر عام میں سے ہر بندہ ایک آدمی کو لائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کے لیے ہفتے کے اندر ایک آدمی کو تیار کرنا کوئی مشکل نہیں اپنے والد صاحب کو اپنے بھائی کو چچا جات کو ماموزاد کو اپنے کسی پڑوسی کو دفتر میں کام کرنے والے اپنے کسی کلیگ کو اور کالج اور سکول میں پڑھنے والے اپنے کسی دوست کو دکان پہ کام کرنے والے اپنے کسی سیلز مین کو ساتھی کو ایک آدمی کو تبلیغ کر کے یہاں لے آنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس بات کو بھی اپنے دل میں جگہ دے لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور آئندہ جمعہ اس درس میں ہم نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے آنا ہے ہم نے یہ تبلیغ کرنی ہے ہم نے یہ محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اللہ کرے جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا بڑے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائیں الحمد للہ اصلاۃ وسلام